نے ارشاد فرمایا اور کفا صلوات و سلام ہو علی سید الرسول و خاتم الانبیاء اما بعد قول الرحمن الرحیم و وجه ذلك من طریق النذر الی آخری امام قحاری رحمتہ اللہ علیہ شریف کے دلائل کا ذکر کر رہے تھے بیچوں بیچ فری کے سالے سے ہمال کیا مؤثر ذکر کیا ان کی دلی بھی ان کا جواب بھی واپس لوٹ رہے ہیں اپنے دلائل کی جانب تین دلیلیں آپ کے سامنے جگ چکی ہیں چوتھے نمبر پہ دلیل نظر تحابی ہے یعنی دلیل آخری ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے ثابت ہوگا کہ رکو اور سجود کے اندر خاص ہی تصویحات ہیں جس کے علاوہ عام دعائیں نہیں کر سکتے برائش کے اندر, من تاریخ اندر اس کا مین طریقہ نہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز کے جو مقامات ہیں ہم نے کئی مقامات دیکھے کہیں پر ذکر ہے تقبیرات ہیں مثال کے طور پر نماز میں داخل ہونے کے لیے تقبیر ہے کسی طریقے سے رقوم کے لیے تقبیر ہے سیدے کے لیے تقبیر ہے قیام ہے آ, نیچے یعنی قیام ہے کسی طریقے سے <تصفح> <تصفح> لوگوں کو یہ سب معلوم ہے کہ یہاں یہاں پر کیا ہے تقبیر اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان تقبیرات وغیرہ سے تجاوز کریں کہ ان کی جگہ پر کچھ اور کہیں کہ اللہ اکبر کی جگہ پر کچھ اللہ اعظم یا دیگر چیزیں دیگر الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیموں کو بیان کرنے والے ہوں تب بھی کہ کیا ہے مناسب نہیں ہے برا ہے جائز نہیں ہے تو اسی طریقے سے جو تشہد ہے تشہد کے الفاظ کے علاوہ کوئی اور پڑھے تب بھی کیا ہے برا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کے اندر تمام کی تمام چیزیں ہر ہر خیل کے لیے ہر ہر تصویر کیا ہے خاص ہے اور تقبیر وغیرہ بھی تو اس کا تقاضا یہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رقو اور سجدے کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے تسبیحات خاص ہونی چاہیے عام اور نہیں ہونی چاہیے کہ جو مرضی پڑھ لے جس طرح کے تکبیرات اور بقیہ ذکر ازکار کیا ہیں خاص ہیں یعنی تشہر خاص ہے اسی طریقے سے تکبیرات وغیرہ خاص ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رقو کے اندر بھی اور اسی طریقے سے سجدے کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے خاص تصویرات ہونی چاہیے اپنی مرضی سے یا جو جو چاہے وہ پڑھے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے یہ خلاصہ ہے دریاقلی کا برقیہ تفصیلات دیکھیے ذرا ترجمے کے اندر ماہ محبت مظاہرے کے طریقۂ نظریں کہتے ہیں کہ عقلی طور پر آ, اس کے جاننے کی وجہ کہ کیا آپ رکو سیدھے کے اندر کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پہن قدر ایپ کی صلاحیفی حاضر کرو کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کے کئی سارے موازن اور محکومات میں اسی طریقے سے تقبیر ہے رکوع کے لیے, سجدے کے لیے اور دوبارہ تقبیر ہے پکانا ڈالے کا تقبیر اور تقبیر والی ہے کہتے ہیں کہ یہی تقبیر کیا ہے خاص ہے بندوں کے لیے اور ان کو یہی سکھلائی گئی ولم رجاء اللہ ایجاو اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے کیا کریں تجاوز کریں اس کے غیر کی طرح تقبیر کے علاوہ کچھ اور کریں اس کی اس کو اجازت نہیں ہے فقاندالے کا تقویر و تقبیر خد وق الباد والی ہے علم ہے تو یہی تقویر خاص ہے اور یہی سکھلائی گئی ہے اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے قومن تالے کا مال ہے تو شہاد و بگی فی الوقع بیٹھنے کی حالت میں تو شہر پڑھتے ہیں وہ بھی خاص ہے, فقد ہے یہی سکھلائی گئی اور اسی پر کیا ہے یعنی یہی اسی پر ہی فلنڈ جو آن تو ہم ائیا تو مکان او ذکر ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تشدد کی جگہ پر ذکر کیا کریں ذکر کرے اس اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کی جگہ اللہ اللہ وزل کہہ دے تو کا نقیدہ لکھا مسیح آپ فضا کا اخراف پڑ چکے ہیں یہ بالا تو یہ کیا ہوگا برا ہوگا یعنی ٹھیک نہیں ہے الفاظ کے ساتھ کے جو کیا ہیں وہ تشہد کے خلاف ہیں کہ جس پر آثار معقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ کے نام سے, یہ, صحابہ سے تو یہ بھی کیا ہوگا برل ہوگا تو پتا کیا چلا کہ تشاہد بھی ایک خاص ہے یعنی تشہد میں بھی خاص الفاظ ہیں پڑھی جا سکتی ہیں اس کی اجازت فقیر الہوار نے فرمایا کہ تشہر پڑھنے کے بعد آخری خادہ میں جو تم چاہو تو کیا کر لو کوئی بھی دعا اختیار کر لو جو تم جو پسند ہو پکان اخدا بالکل کہتے ہیں کہ ہر ذکر جو ہے وہ موقوف ہے اعلیٰ ذکر ایک معین پر جو جو حبہ کسی بھی مقام پر جائز نہیں ہے اس سے تجاوز کرنا اس چیز کی طرف کا جو بھی پسند کرے اللہ ما قد واری کا, کا فلم آنا ردر کیا ہےج میں رقو اور سعیدے کے اندر کیا ہے ذکر ہے اس پر تو سب کے اتفاق ہے لیکن البتہ اس میں اجماع نہیں ہے کہ کیا ہر ایک ذکر اس میں مباح ہے یعنی ہر ایک جو ہے وہ کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ہر ایک ذکر مباح ہے ہر ایک ذکر کیا جا سکتا ہے کوئی بھی تصویر پڑی جا سکتی ہے اس بات پر البتہ سب کا اجماع نہیں ہے بلکہ کیا ہے اختلاف ہے تو کا نظر والا نظال تو اس پر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یقین نظال کا ذکر ذکر کی صلاحاتی ہی یہ ذکر بھی بچے نماز کے ادکار کی طرح تقبی ربنا ربنا خاص ہے تشہط خاص ہے تو تشہد کو خاص ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو سمع اللہ علم خامدہ اور امام کا کہنا اور مختلف رب بنا لا کل کہنا جس طرح یہ سارے کے سارے خاص ہیں تو اس طرح رقو الدم کو بھی کیا ہونا چاہیے تصویرات کو خاص ہونا چاہیے تجاوت کر سکے تجاوز کرے, کرے انسکار سے تجاوز کرنا یا علا غریب کی طرف جائز نہیں ہوگا وسلم ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا واقفیت فرضا لیکا فور اللہ دینا وقف الفظار کا ذکر خاص لہٰذا ثابت ہو گیا کہ علی اس عقلی دلیل سے اور ان اور کہ جنہوں نے ایک متعیندیا وقتا متعین کر دیا جانے کا رکو خاص لے کر کیا آپ لوگوں کو دلیل حملی سمجھ میں آئی خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تقبیرات چاہے رقو کے لیے پھر سے واپس اٹھنے کے لیے تقبیرات خاص ہیں تقویار کی جگہ یعنی اللہ اخر کی جگہ دوسرے الفاظ کہنا مناسب نہیں اسی طریقے سے امام کا سمے اللہ علام حامدہ اور مقدری کر ہم کی جگہ پر کچھ اور کلمات کہنا اسی طریقے سے تشاورت کے اندر تشاوت کے علاوہ کچھ اور کہنا جس طرح یہ سارا کا سارا یہ خاص ہیں یہ الکار کے علاوہ درست نہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رکوع اور سجدے بھی کیا ہونا چاہیے الکار خاص ہونے چاہیے عام ہونا نہیں ہونے چاہیے تشخ یعنی آخری قادر جو ہے آخری قادر میں تشخد کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں وہ عام ہے یعنی کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو اس کے بارے میں ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے پین کالا قادم اگر کہنے والا یہ کہنے کہ, کہ یہ کہاں سے جائز قرار دیجیے گا نمازی کے لیے کہ وہ تشہد کے بعد جو مرضی کہنے فی الحم ال جواب میں کہا جائے گا کہ حدیث مسعود ہے صد اللہ مسود ابھی اللہ کی حدیث موجود ہے جب تشہر پڑھ لو تو اس کے بعد کوئی بھی دعا دے تم کیا کر لو اختیار کر لو جو تمہیں کیا ہو پسند ہو فلاں کہتے ہیں وسلم کے پیچھے جب بیٹھ جاتے تھے نماز میں تو کیا پڑھتے تھے؟ اللَّه پہلے ہم یہ پڑھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت ہی ہے فلا, فلا نہ ہو گئے کالا سمسر احادم یعنی ہو گئے یعنی بابت میں آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ کالا سم مل قال ثم حکم باد اللہ ذلك تو پھر تشہد کے اختیار کر لے اطیب الکلام عمدہ کلام جو اس روایت سے پتا چلا کہ تشہد کے بعد یعنی آخری کاغذ میں تشہد کے بعد کوئی بھی جواب جو کیا ہو پسند ہو پڑی جا سکتی ہے کیا ہو عربی کے اندر محسوس ہو وکردہ کالحا جتنا سعید اتنا نبی اللہ حافظ ہم نہیں جانتے کہ میں کیا کہنا ہے یعنی جب کا جو ہے اس میں کیا پڑھنا ہے تو نقبر ہم تصریر کرتے یعنی و و بیان خواتحل کلیم و جماع و جما می اور یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجیے فواتحل کلیم آپ کو وادے کے لیے مار دیے گئے و دیے اور جامع کے لیے دیے گئے او اعلیٰ خواتمہ یہ خواتمہ کہتے تھے کہ کی جگہ فقالا، پھر اس کے بعد جب حکم بدلا پہلے تو ہم یہ کرتے تھے پر بیٹھ جاؤ یعنی دو رفتوں کے بعد تشہدا نے آخر میں پھر کہا کہ، پھر تم اسے کوئی بھی اختیار کر لے میں نے المازم, ابن ان من بن all all غیر أنه قال سمال، سمال يتخير من الكلام بعد جو اس کے بعد جائد جائد جائد جائد من کوئی بھی دعے خلاف ہی اس لیے کہ نماز سواہو اس کے علاوہ جو منسلات ہے نماز میں سے جو بکیہ احکام کے خلاف ہے وہ اس کے کیا ہے خلاف ہے منظالے کا مادہ کرنا جو ہم نے لکھ ذکر ہے میں نے تقویلی موازی یعنی سوائے تشہد کے سوائے تشہد پڑھ لینے کے بعد آخری کارہ میں اس کے علاوہ بقیہ نماز کے احکام کا ہی احقاط ہے یعنی وہ اس سے مختلف ہے صرف یہ والا موقع بقیہ نماز میں تمام کے تمام احکام خاص ہیں یہ کس وقت کیا پڑھنا ہے سوائے کس جگہ کے اس میں کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکوں تو شہر ہی موضوعی امن الاطتاح بھی موضوعی ساری جگہیں بتا رہے ہیں کہ تکبیر بھی خاص ہے اپنے مقام پر تشہد بھی خاص ہے کہ موضوع اپنے مقام پر علیہ سبحان اللہ افطتاحی سب خانہ تمّنا موضی اپنے مقام پر امن التریم ہے کہ موضوعی السلام اپنی جگہ پر جو ہے نہ ذکر انخاس کو یا قالے کا ذکر پھر رکو ہے وہ لا گئی بس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ رکو اور سعیدے میں بھی کیا ہونا چاہیے ذکر خاص ہونا چاہیے غیر کی طرح متادی نہیں کیا جا سکتا کے علاس کو اور سجدے کا جو حکم ہے یہ کیا ہے غیر کی طرف متعدد نہیں ہو سکتا بکرم خاص اللہ ہم سحادہ اس نقلی دلیل سے عقلی دلیل سے پتہ چلا اور اسی طرح اس روایت سے پتہ چلا کہ جس میں آخری قادم تشہد کے بعد آخری قادم تشہد کے بعد کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ صرف اور صرف اختیار جو ہے آخری قادم میں تشہد کے بعد کے لیے خاص ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائیں بقیہ نماز پوری کشمیر کے لیے ہر ہر مقام پر ذکر جو ہے وہ کیا ہے مستور اور خاص ہے باقی یہ ہے کہ یہ جو احکام ہم نے کہا ہے کہ سجدے کے اندر یا بکیا چیزوں کے اندر یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق کس سے ہے فرائض کے ساتھ ہے فرائض نماز کے اندر کیا ہے آپ رکوع سجدے میں خاص تقویروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے باقیہ بھی آپ قیام ہے دوسری چیزوں کے لیے کیا ہے خاص رہی بات نوافل کی اور سنت سنتوں کی فرائض کے علاوہ کچھ بھی فرائض واجوات کے علاوہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو سنتیں ہیں اور اسی طریقے سے جو نوافل ہیں تہجد ہے عوامین ہے اشراق ہے دیگر جتنی بھی ہیں سب کچھ ہیں ان میں کیا ہے آپ زبو اور سیزے کے اندر کیا کر سکتے ہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں لیکن اس کی है یہ ہے کہ وربی میں دعائیں ہوں اور وہ دعائیں ایسی ہوں جو کلام الناس کے مشابے نہ ہوں پہلے تو یہ ہے तो بہتر یہ ہے کہ وہ جو مصنون ہوں یا تو قرآن مجید کی آیات ہی ہوں یا احادیث کے اندر وہ دعائیں موجود ہوں ایسی دعائیں ہونی چاہیے تاہم اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو مانگی جا سکتی ہے اس ایک یہ کہ وہ عربی میں ہو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں جائز نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دعا کلام الناس کے مشاورے نہ ہو آپ نے ہدایہ کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے جلدی اول کے اندر آپ نے پڑھا ہوا لازمی طور پر دعا کے لیے قاعدہ لکھا کہ کس طرح کی دعائیں وغیرہ کے اندر سنتوں کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں جو جو چیز انسانوں سے مانگی جا سکتی ہے لوگوں سے مانگی جا سکتی ہے کس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا نماز کے اندر دعا کرنا جائز نہیں تو خلاصہ یہ کہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو اور غیر میں نہ ہوئی ہو, بھی جا سکتی ہے, مانگی جا سکتی. افضل یہ ہے کہ خاص ماحول مائیے گا میرے لیے میرے ایک آن